بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمت الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد الله رب العالمين نے ارشاد فرمایا سورة الفاتحہ کی آیت نمبر پانچ ہے اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه اہدین الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا محترم بھائیوں اور بہنوں اس آیہ مبارکہ میں تجوید کے حوالے سے چند غلطیاں کی جاتی ہیں پہلے تو سوت کو صحیح نہیں پڑھا جاتا عہدین سیروطل سوت کو سین کی طرح اکثر لوگ پڑھتے ہیں جبکہ كہ کو ذرا موٹا کر کے اور گلے کے آخر سے نکالنا چاہیے اسی طرح مستقیم اس میں قاف کو عام طور پر کاف پڑھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے تو تجوید کے حوالے سے اس کو صحیح درست پڑھنا یہ بہت بڑے اجر کا انشاءاللہ باعث ہے اس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ وہ سیدھا اور صاف راستہ ہے جسے اسلام کہتے ہیں اور اس الصراط المستقیم اس استقامت والے راستے پر استقامت سے گامزر رہنے کی دعا ہے یعنی اے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ کہیں ہم تھک کر بیٹھ نہ جائیں راستے میں کہیں ڈگمگا نہ جائیں کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں ہمیں شیطان کے راستوں سے بچا اور خیریت اور ایمان کی عافیت کے ساتھ منزلیں مقصود تک پہنچا دے یہ کامیابی بغیر اللہ تعالی کی توفیق کے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سرات مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں وہ بھی استقامت کی دعا کرتے رہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی ہدایت اور سرات مستقیم کی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر ایک سو اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اُل ہیربیل رقی مستقلبرحی منیف وم کلش نس و مح و رَبِّ می لری کلو ابلی تو کہہ دیجیے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے جو مضمود دین ہے ابراہیم کی ملت جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں سے نہیں تھا کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں یہ میرے بھائیوں اور بہنوں آیا مبارکہ ہے سورہ انعام کی جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے جو مضبوط دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی یہی ملت ہے اسی طرح سورہ معدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں <تصفيق> فون میلک ووک جنوک می دلو منی بارہ سو سُبُلَ سل نوری إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سورہ معدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتابوں میں چھپایا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے محترم بھائیوں اور بہنوں قرآن کریم ہی اللہ کی کتاب ہے یہی اس کی مضبوط رسی ہے یہی اس کی سیدھی راہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمال مثال بیان فرمائی ہے سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سیرات مستقیم کی اس طرح مثال بیان کی ہے جیسے ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں ان میں کئی ایک کھلے دروازے ہوں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگوں تم سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں مت جھانکو اور ایک پکارنے والا راستے کے وسط میں ہو جو جب کوئی ان میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے تو وہ کہہ دے تجھ پر افسوس ہے اسے نہ کھولنا اگر تونے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا اس مثال میں سرات یعنی راستہ سے مراد اسلام ہے دیواریں حدود الہی ہیں کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور راستے کے وسط میں پکارنے والا اللہ کا وہ تقوی اور خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں اور بہنوں بہت زبردست حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمزی کتاب العدب کے اندر مسند احمد کے اندر بالکل صحیح روایت ہے اس میں بہت زبردست انداز سے پیارے پیغمبر علیہ صلاۃ وسلام نے صراط مستقیم اور اللہ کی حدود اور شیطان کے راستے ان کا پورا بیان کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق تھے اسی طرح سیدنا عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا یعنی ایک لائن لگائی پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ سب شیطان کے راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ انعام آیت نمبر ہے ایک سو ترپن ہے فرمایا و تب السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ کم عَن سَبِيلِهِ و سو بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے سیدھا پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس اللہ نے دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ مصدر کے حاکم اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت بہت بڑی خوشخبری یہ ہمارے لیے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر وہ دعا سکھائی اس دن المستقیم اور اسی طرح اسے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ساری تفصیل بیان کی ہے یہ ہم اپنے کل کے درس میں بیان کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس اس قرآن کو ہمارے سینوں کا ہمارے دل کا نور بنا دے اللہ رب العالمین اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اس کو اور مضبوط کر دے اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اور کل قیامت کے دن اس کتاب کو ہمارے لیے شفات کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ